سوال آپ سے یہ ہے کہ مولانا مودیجی کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے کہ ان کے کیا عقائد تھے اور انہوں نے اپنی ایک کتاب میں مقصد یہ لکھا ہے میرے خیال میں کتاب کا نام ہے تجزیے اہلیان علمان ایسی کچھ نام ہیں اس میں امام میزی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے مقصد انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام میزی جو ہیں وہ آئے تو وہ اعلان کریں مقصد کیونکہ اعلان کرنا جو ہے وہ صرف نبیوں کو جو ہے وہ ہے نبیوں کو نے صرف اعلان کر سکتے ہیں اپنی نبوت کا اس کے اور کوئی نہیں اور, اور بہت باتیں امام نیوزی کے بارے میں لکھی ہیں کہ اگر آپ کے ایج میں ہوں تو آپ بھی مجھے بتائیے آ, تھوڑا سا چیز کے ساتھ موجودگی کا مذہب کیا تھا ان کے عقائد کیا تھوڑا ساتھ تھے تھوڑا سا چیز کے ساتھ جی فرحان بھائی مدیدی کا مظہر ندیبی نظر ہی تھا اس کے نظر کو ندی نظر ہی کہنا چاہیے اور اس کا کیا ہوگا تو یہ بات جو اس نے ہے وہ تجدید احجائے جی نے نہیں لکھی اور سائلن سائل میں اس نے لکھا ہاں وہ اور ہے تجدید جو سائلن سائل میں تو ندیدی کے بارے میں دی, دی ہم نے ویب سائٹ پہ بیان کر دیا ہے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ تو آپ ویب سائٹ کو چیک کر لیں اس میں ان کی ایسے کتابوں کے حوالے لکھا دیے گئے ہیں اس کے کیا قاعدے ہیں اور اس کا مذہب کیا ہے تو آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ کافی تفصیل ہے ندیبی مذہب کے بارے میں مل جائے گی اصل میں یہ ساری رحابیت کی شاخیں ہیں نام بدل بدل پر اب وہ لوگ جو ہیں آتے ہیں تو کوئی ایک سے میں ہوگا تو اسے میں آئے گا کہیں گڑا ہے تو کہیں کنواں ہے تو کہیں سمندر ہے تو کہیں دریا ہے مچھر یہ ہے کہ گڑے سے نکلے تو کنویں سے کنویں میں گرے اور کنویں سے نکلے تو دریا میں گرے اور دریا سے نکلے تو سمندر میں جا گرے واپس نہ کہیں جا سکے تو یہ قدرت کا نظام ہے وہ گمراہ سے گمراہ تب ہوتے جاتے ہیں تو ان کا اثر میں یہ مختلف ہم نے اڈے بنائے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی مترفر ہوگا تو اس میں آ جائے گا جہاں سے کوئی مترفر ہوگا تو اس میں چلا جائے گا سب کے عقائد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں سبھی علم ماشاء اللہ آتا ترین سرسن کے گستاخ ہیں علم کے من کریں ہیں میر کے مل کر ہیں حضاب کے مل ہونے کے, منکر ہیں،, کے منکر ہیں تو ان میں قبر یہی ہے آکا کی شانوں کے منکر ہیں نام بدلتے ہیں چیز ایک ہی ہوتی ہے انہوں نے دکانوں پہ بورڈ بدلے ہوئے ہیں مال ایک ہی بیچ رہے ہیں وہی وہ ابن کونیا کا وہ باسی مال جو ہے نا گندہ مال وہی وہ محمد ابد الحاظ نزدی نے بیچا اور وہی آگے سے محمد اشما بےل بھی آ آہ... کر دیکھنے کی کوشش کی اور وہی مال جو ہے اسی کی دکان مدیبی نے بھی سجائی ہوئی ہے ڈاکٹر افرار نے بھی سجائی ہوئی ہے اور سب نے اوپر جو ہیں وہ لیبل پر دور کر لیتے ہیں نام پر دور کر لیتے ہیں اندر مال جو ہے وہ سارا بہادیت کا ہی ہے وہ جب کوئی بھی آدمی اوپر سے وہ یعنی ڈبا یا کپڑا اتار کا دیکھے گا اندر سے وہ بہادیت ہی بڑی بڑی نکلے گی اس کے علاوہ کچھ اور مزل